پینتسواں مکتوب حج کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر الدین صلی اللہ تعالی تمہیں معلوم ہو کہ حج میں مالی اور بدنی دونوں عبادت کی شرکت ہے حج کے متعلق گروہ صوفیہ کا حال کچھ نہ پوچھو اس میں بڑے بڑے اسرار اور عجیب عجیب معاملات ہیں در حقیقت زیارت کعبہ معظمہ زیارت خداوند بند جل و یعنی مکان کی زیارت سے مکین کی زیارت حاصل ہوتی ہے اس عزت و توقیر کا منشا اس کا کرم امیم ہے حق تو یہ ہے کہ طالبان صادق کا مقصود حج خانہ سے خداوند خانہ ہے خانہ صرف درمیان میں بہانہ ہے دیکھو حضرت سلطان العارفین باعزید قدس قدرہ العزیز کیا فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ جب حرم محترم گیا صرف جمال کعبہ کی بہار لوٹی، دل, لوٹی دل میں سوچا کہ خالی گھر دیکھنے کا کیا حاصل ہر قسم کی عمارتیں تو بہت دیکھنے میں آئی ہیں میں تو صاحب خانہ کا متلاشی ہوں واپس چلا گیا دوسرے سال پھر گیا حرم میں پہنچا دل کی آنکھ کھولی مکان و مکین دونوں پر نظر پڑی خیال ہوا کہ این چہمانی و دارد عالم علوحیت میں شرکت کہاں اور عالم وحدانیت میں دونی کا وجود کیوں کر پھر محبوب خانہ اور میں تین تین کا مجموعہ پناہ بخدا ایک کے سوا اس راہ میں جو شخص دو دیکھتا ہے وہ علیحدہ ہے وائے برحال ماں کا میں دو سے بڑھ کر تین تک پہنچ گیا میرے ملحد ہونے میں کیا شک باقی رہا یہ سوچتے ہی فورن لوٹا اور تیسرے سال پھر گیا حرم میں پہنچا لطف محبوب نے مجھ کو آغوش میں لے لیا اور سارے حجابات میرے دل کی آنکھ سے دور کر دیے شمع معرفت میرے قلب میں روشن کی اور میری ہستی کو انوار تجلیات سے جلا ڈالا بادہ میرے لطیفہ س... سر میں یہ خطاب ہوا کہ انت ز اری حقن فق یکرمو زرا تو سچے دل سے میری زیارت, زیارت کرنے آیا ہے تو جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر حق ہے کہ زیارت کرنے والے پر بخشش کرے بیت تا تا چشم بر کشادم نور رخے تو دیدم تا گوش بر کشودم آواز تو شنیدم جب میں نے آنکھ کھولی تو تیرا ہی جلوہ دیکھا جب میں نے کان لگایا تو تیری ہی آواز سنی خیر آشقانہ رنگ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ محب صادق کے لیے جمال کعبہ محبوب بے نشاں کا ایک نشاں ہے آخر کریں تو کیا کریں وہاں پہنچ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ممنع من جو شخص محبوب کا جمال دیکھنے سے مجبور ہے لا محالہ اس کی نشانی سے دل بہلاتا ہے تم نے مجنوں کا حال سنا ہوگا کہ صبح شام خانہ لیلیٰ کے چاروں طرف چکر لگاتا در و دیوار کو چومتا پھرتا اور ان اشعار کو پڑتا تھا اتوف الی جداری دیار لیلیٰ اق اقبل و دیاری وزل ج دارا فما حب دی شغف نہ قلبی ولاکن حب منسکن دیارہ میں من لیلا کے گھر کی دیواروں کے چاروں طرف گھومتا ہوں میں چمتا ہوں اس گھر کے رہنے والے کو گھر کی محبت نے میرا دل نہیں لبھایا ہے مگر اس نے جو اس گھر میں مقیم ہے اسی طرح طالبان صادق جب خانۂ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو جبین نیاز اس آستانہ کی خاک پر غائط شفقت میں ملتے ہیں اور درد دل سے نالا کرتے ہیں اس آرزو اور اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید گھر دیکھتے دیکھتے صاحب خانہ بھی نظر آ جائے اور اور درِ درے چشم طلبگار ایانم میں ڈھونڈنے والوں کی آنکھ میں ظاہر ہوں کا جلوہ ظاہر ہو بھائی وہ بیت اللہ ہے اس کے ساتھ جو شغف دل میں نہ پیدا ہو تھوڑا ہے بزرگوں کا قول ہے کہ جب محب جان لیتا ہے کہ اس کا مقصد محب جان لیتا ہے کہ اس کا مقصد اس در سے پورا ہوگا تو پھر وہاں سے ٹالے نہیں ٹلتا اگر مدت العمر میں ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں سے گھبرا کر اٹھ جائے تو صاف صاف سنا دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے جدھر کی ہو جدھر کی ہوا سر میں سمائے ادھر کی راہ لیجئے مجھے کوئی غرض نہیں واضح ہے کہ مجھ سے الگ ہو کر اگر کلیم اللہ کا پاؤں بھی پکڑ لوگے تو وہ دسگیری نہ کریں گے اگر روح اللہ کے قدم پر سر بھی رکھو گے تو وہ قبول نہ کریں گے سن لو اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو کھسک جاؤ اور اگر سارا جہان درکار ہے تو اس در سے ٹلنے کا نام نہ لو برادر عزیز زح نصیب ان کے جو بیت اللہ میں اپنی عمر گزار دیں اللہ اکبر جہاں کی ایک دفعہ کی حاضری بڑی سے بڑی دولت ہو وہاں کی تمام عمر جبہ سائی کیا رنگ لائے گی اسمانی کی طرف اپنے سخنے گہر بار میں حضرت سید مختار احمد علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا ہے حجتن مبرور حجت مبروری حج پسندیدہ یعنی مقبول بارگاہ بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے کیوں نہ ہو حوالیہ منکلی نجن فجن امیخ اس کے گردا گرد ہر طرف کشادہ عمی خراہیں ہیں دیکھو سفر حجم انسان اہل و فرزند کی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور ہمتن تن متوجہ اللہ ہو جاتا ہے اس قدر سختی مجاہدہ کے بعد جس وقت جمال کعبہ دیکھتا ہے ایسی خوشی اس کو ہوتی ہے اور ایسی قلبی راحت اس کو ملتی ہے کہ اور سامان آفیت اس کی نظر میں سراسر تکلیف نظر آنے لگتا ہے لگتے ہیں اگر کہیں اس کی خوش نصیبی سے نسیم نصیب عنایت چلی گئی اور اس کے حجاب وجود کو اس کی نظر سے دور کر دیا پھر کیا ہے جو عرش کے دل کا کعبہ ہے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اب اس کا حال یہ ہے کہ محرمان قدس کی طرح سے عرش مجید کے گردہ گرد گرد اطواف کر رہا ہے اس مقام میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ لذات بہشت کا بمقابلہ اس کے کوئی شمار نہیں اس سے ترقی کر کے سر کی نگاہ کون و مکان سے اگر گزر گئی اور محسوسات و معقولات کو اس نے نظر انداز کر دیا تو وہ ہے اور محبوب کا دیدار ہے اب اس کا حال نہ پوچھو نہ ادراک وہاں تک پہنچ سکتا ہے حجتن مبرورتن خیر من الدنیا وما فیہ پسندیدہ بارگاہ اے حج دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے اچھا ہے کہو کیسا چسپیدہ ہوا بلکہ خیر من العقبہ و آخرہ سے بھی اچھا بلکہ خیر من العقبا یعنی آخرت سے بھی اچھا بھی کہا جائے تو زیبا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج تم مبرور تم مل ہے جزن پسندیدہ ہے اور مقبول حج کی جزا سوائے بہشت کے اور کوئی نہیں ہے یعنی جب محب محبوب کی محبت میں بال بچوں کے تعلقات سے جدا ہو گیا اور جان و دل کی بازی لگا دی اس وقت اس کا مطلوب رضا اور لقا کی خلعت سے مشرف کرے گا ان لوگوں کا کہا ہوا ہے کہ اگر دیدار کا وعدہ بہشت میں نہ ہوتا تو طالبوں کے دل پر بہشت کا خیال بھی نہ آتا اور کوئی شخص اپنی خواہش سے جنت میں قدم نہ رکھتا اے بھائی بہشت گویا کے ایک سیپ ہے جس میں محبوب کی رضا کا موتی ہے سمندر, سمندر میں ہوشیار ڈپکی مارنے والا جب غطہ لگاتا ہے تو گہرے شہوار کے سوا کچھ نہیں پاتا کچھ نہیں باہر لاتا ایک صاحب تحقیق نے کہا ہے قطع شربت وصل را بہشت خسے است در رہے عاشقان بہست بسے است نزدشان خود بہشت دوزخ نیست تا پرد مرغ دام ادانہ کسے است کیے است یعنی وسال کے شربت کے مقابلے میں یک است یعنی وسال کے شربت کے مقابلے میں بہشت ایک تنکے کے برابر ہے عاشقوں کے راستے میں ایسے ایسے بہشت ہزاروں ہیں اور ان کے نزدیک بہشت و دوزخ کوئی چیز نہیں ہے جب چڑیا اڑ گئی تو پھندا اور دانہ برابر ہے یہ اڑنے والے طائر ہویت کی فضا میں اڑتے ہیں تاکہ بارگاہ سمدیت کا قرب حاصل ہو جب تک چڑیا اڑتی ہے اس کے دانے پانی کی پرواہ نہیں ہوتی غرض یہ کہ جہاں کہیں شوق و محبت کی باتیں ہیں وہاں بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی تکلیف کا ذکر کہاں حضرت محمد بن فدیل فرماتے ہیں کہ مجھ کو سخت تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا گھر لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں دل میں اس کا جلوہ کیوں نہیں دیکھتے کیونکہ ممکن ہے کہ گھر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گھر نہ ہو لیکن مشاہدہ تو یقینی ہوگا اگر وہ پتھر جس پر سال بھر میں ایک دفعہ اس کی نظر پڑتی ہے اس کی زیارت فرض ہو جاتی ہے یعنی حجرہ اسود مراد ہے پھر اس دل کی زیارت جس پر تین سو ساٹھ مرتبہ نظر پڑتی ہے ولی فرض کیوں نہ ہوگی اس زمانے میں ہم جیسے بدبختوں کو نہ گھر کی زیارت نہ دل کی زیارت نصیب ہے مصیبت کی خاک سر پر اچھالنا ہے اپنی سخت بد پر رونا چاہیے اور ہیلے بہانے سے ہاتھ دھو لینا چاہیے کیا خوب کہا ہے بیت من در پیے صبح ترب دل طالب شبھائے غم بد روزے مادر زاد را ازیلا کے مقبل کنم یعنی میری تمنا ہے کہ خوشی کی صبح دیکھوں اور دل مصیبت و غم کی باتیں چاہتا ہے جو, جو عزلی بد نصیب ہے اس کو میں اقبال مند کیوں کر بنا سکتا ہوں اپنے اور اپنی عبادت کے گھمنڈ سے نفرت کرو اپنے اس ایمان کو کفر کے برابر سمجھو اپنی عبادت کو بت پرستی جانو اپنی ذات کو نمرود اور فرعون تصور کرو اور سے کنارہ کش رہو کیونکہ عزت و ربوبیت بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو کوئی اس کے کنارے پہنچ گیا اس کے سارے دعوے رخصت ہو گئے اور اس کی کل پونجی پھینک دی گئی اور اس کی نیکیوں پر گمراہی کا رنگ چڑھ گیا اس کی عادتیں گناہوں کے برابر ہو گئیں اگر بولنے میں یک روزگار ہے تو اس کی زبان گونگی ہو جائے گی اگر عالم ہے تو جاہل بن جائے گا اگر اس کی عظمت کی طرف تم دیکھو گے تو کل موجودات کو نیست تو نابود پاؤ گے عجب اس کی قدرت و عظمت کی شہنشاہی پر آنکھ ڈالو گے تو جتنی چیزیں معدوم ہو چکی ہیں ان کو موجود دیکھو گے دیکھو یہ امر مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کوئی شخص پیدا نہ ہوگا مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا پیدا کرنا اس کی ید قدرت سے باہر ہے نہیں نہیں اگر وہ چاہے تو ہر لحظہ میں ہزاروں مظہر جمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیدا کر دے اور ہر سانس میں ان کو ویسی معراج ہو ایسی معاج ہو کہ قاب قوسین تک رسائی ہو جائے کیا شان عظمت و جلال میں اس سے کچھ زیادتی ہوگی ناممکن بالکل محال اسی طرح اگر وہ چاہے تو ایک آن میں لاکھوں کو پیدا کر کے رکھ دے تاکہ دعوی انا رب کم میں تمہارا بزرگ و بردر برتر پروردگار ہوں سے جہان میں وہ شور و فساد پیدا کر دیں پھر بھی اس تخلیق سے کیا جمال و کمال میں اس کے ذرائع برابر بھی کمی ہو سکتی ہے ہرگز نہیں اور سنو اگر وہ چاہے تو روئے زمین میں جتنے مشرق و کافر ہیں سب کو دریائے رحمت میں غرق کر دے اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ صفت قہر میں اس کے کوئی کمی آئی یا آ سکتی ہے اور سنو اگر وہ چاہے تو جہان میں جتنے نبی و ولی ہیں ایک ڈوری میں قہر کی باندھ کر عبدالآباد تک عذاب علیم میں مبتلا کر دے کیا اس سے صفت رحمت میں اس کی کچھ بھی کمی پیدا ہوگی بالکل نہیں برادر عزیز تم سن کر حیران ہوگے کہ خدا میں ایسی ایسی صفتیں بھی ہیں اللہ اللہ بشر کیا سمجھے اور کیا جانے اس سے بھی کہیں زیادہ عرفہ والا اس کی شان ہے قدرت و عظمت کا جہاں علم بلند ہوا مقونات مقدورات اور مخلوقات کی کچھ ہستی بھی باقی رہ سکتی ہے ناممکن نقل ایک شخص نے اپنے لڑکے کو مکتب خانہ میں بھیجا جب شام کو وہ لڑکا گھر آیا تو باپ نے پوچھا کہو آج استاد نے کیا پڑھایا اس نے کہا ابھی تو آلف ہی کی نوبت ہے جس کا مطلع صاف ہے اور بالکل مجرد ہے جہاں ایسی بڑی بڑی کتابیں ہو رہی ہیں وہاں اس کا شمار ہی کیا ہے وسلام